میرے بھائیوں میری بہنوں حسنتنیا کی فتح ایک عظیم بشارت اور سعادت ہے یہ بشارت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دی ہے چند فائدے کی باتیں یہاں میں بیان کرنا چاہوں گا علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشے ہیں ان میں جھوٹ کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے یہ ممکن نہیں کہ اس میں کوئی احتمال یا کوئی اندھیشہ ہو نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے وہ یقیناً یقیناً یقیناً, یقیناً ہو کر رہے گا اس میں اگر آپ انشاءاللہ اللہ نہ بھی کہیں تو آپ گناہگار نہیں ہیں علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتنیہ کے فتح کے لیے دی تھی یہ کتنے سالوں بعد پوری ہوئی آٹھ سو ستاون ہجری میں قسطنطنیہ فتح ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں پیشن وغیرہ ہیں انہیں ہمیں اپنی گھڑی اور اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق نہیں سوچنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان بشارتوں کا انتظار کریں مکمل ایمان کے ساتھ مکمل صداقت اور سچائی کے ساتھ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے اس پر کے یہ ضرور ہو کر رہے گا لیکن اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہے اور اس کا متعین وقت کیا ہے یہ جاپانی گھڑیوں اور ہمارے اپنے اندازوں کے مطابق نہیں ہے میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی خوشخبری سنا دی پیشنگوئی کر دی اور فتح ہوا ساڑھے آٹھ سو سال بعد اب ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتظر ہیں ہم بھی منتظر ہیں لیکن یہ ہمارے وقت کے مطابق ہمارے اندازوں اور تخمینوں کے مطابق نہیں ہے میرے بھائی یہ اللہ تعالی کے اپنے علم کے مطابق ہے کہ وہ کب تشریف لائیں گے کبھی خبروں میں آ جاتا ہے کہ 2012 بارہ میں وہ نکل رہے ہیں کبھی آ جاتا ہے کہ دو اتنے میں وہ نکل رہے ہیں میرے بھائیوں ان تخمینوں اور اندازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم ایک مجاہد امت ہیں ہمیں اپنا جہاد جاری رکھنا چاہیے معجزوں کا انتظار کرتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھ رہنے والی امت نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنے جہاد میں مصروف رہنا چاہیے اور معجزوں کا انتظار بھی رہنا چاہیے اس لیے کہ اس پر ہمارا ایمان ہے لیکن معجزوں کے انتظار میں اپنے کام کو چھوڑ دینا یہ ہماری امت کا نہ وصف ہے اور نہ ہی یہ ہماری پہچان ہے دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے انتظار میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کھڑے ہونا چاہیے ان کو قیام کرنا چاہیے اس لیے کہ امام مہدی ردی اللہ تعالی عنہ جب آئیں گے تو ان کے جھنڈے تلے مجاہدین ہوں گے وہ تو بہت ہی و برا ایک ماحول ہوگا جب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور اور خروج کا پتا چلے گا میرے بھائیوں اس موضوع پر زیادہ تفصیل کی الحمد ضرورت نہیں ہے لیکن بعض غلط افکار کی اصلاح ضروری ہے غلط افکار میں سے ایک فکر یہ بھی ہے کہ مجاہدین کے اندر غلطیاں کوتاہیاں لغزشیں بہت زیادہ ہیں جب امام مہدی صاحب آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے میرے بھائیوں میری بہنوں یہ فکر غلط ہے ہمیں اپنے کام میں مصروف ہونا چاہیے کوتاہیاں لغزشیں اور غلطیاں انسان ہی سے تو ہوتی ہیں نا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب آئیں گے تب آئیں گے ہمیں تو نہیں معلوم ہم اس وقت تک زندہ ہوں گے یا نہیں لیکن وہ یقیناً آئیں گے جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا وہ ہمارے اندازوں اور تخمینوں کے مطابق ہمارے ٹائم ٹیبل اور ہمارے وقت کے مطابق تو نہیں آئیں گے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنا دی ہے رب کریم سبحان جب چاہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو عملی جامہ پہنا دے گا قصنطینیا کے فتح میں ہمارے لیے عظیم عبرت پوشیدہ ہے کہ ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے لکھل اجلن کتاب یہاں ایک اور بات استاد محترم بطور فائدہ ذکر فرما رہے ہیں کہ قستنطینیہ کا باقاعدہ طور پر گیارہ مرتبہ محاصرہ ہوا ہے کتنی بار؟ گیارہ بار قسطنطینیہ کا محاصرہ ہوا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم بشارت کے حصول کے لیے دیوانا وار پروانا وار دوڑتا ہے لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطِنْطِنِيَةِ يَقِينًا قُسْطِنْطِنِيَةِ فَتَحُوْغَا وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا اور فاتح امیر کتنا ہی اچھا امیر ہوگا جیشال اور وہ لشکر کتنا ہی اچھا لشکر ہوگا چنانچہ مسلمان اس سعادت کے حصول کے لیے کوششیں کرتے رہے ہیں آخر یہ سعادت محمد فاتح رحمہ اللہ کے حصے میں اور ان کے لشکر کے حصے میں لکھی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے یہ کوششیں شروع ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اِنَّ اول امتی دخل البحر قد اوجبو او کما قال علیہ میری امت کی جو جماعت سب سے پہلے سمندر میں جہاد کی نیت سے اترے گی انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا گیارہ مرتبہ اس شہر کا محاصرہ ہوا ہے سات بار پہلی اور دوسری صدی میں محاصرے ہوئے ہیں اب اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں سن چونتیس ہجری بمطابق چھ سو چویسو میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کا محاصرہ کیا سینتالیس ہجری بمطابق چھ سو عیسوی میں دوسری بار یزید بن معاویہ نے قسمتی کا محاصرہ کیا اسی جنگ میں حضرت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا آج بھی ان کی قبر وہاں موجود ہے باون ہجری بمطابق چھ سو بہتر عیسوی میں اور ستانوے ہجری بمطابق سات سو پندرہ عیسوی میں سفیان بن اوس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس شہر کا محاصرہ کیا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز العزیز اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مسلمہ بن عبد الملک نے اس شہر کا محاصرہ کیا ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں سن ایک سو اکیس ہجری بمطابق سات سو انتالیس عیسوی میں اس شہر کا محاصرہ کیا گیا ساتویں بار خلیفہ ہارون الرشید نے سن ایک سو بیاسی ہجری بمتاب سات سو اٹھانوے عیسوی میں اس شہر کا محاصرہ کیا تھا پہلی اور دوسری صدی میں سات بار اس شہر کا محاصرہ کیا گیا ہے پھر عثمانی سلاطین نے سلطان بائے یلدرم رحمہ اللہ سلطان مراد ثانی رحمہ اللہ بالآخر سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ نے اس شہر کا محاصرہ کیا اور اس شہر کو فتح کیا سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی آیا تعالیٰ نامی اس گرجے میں داخل ہوئے اور وہاں انہوں نے آزان دینے کا حکم دیا اور باقاعدہ نماز پڑھی گئی اس دن کے بعد سے آج تک یہ گرجا ایک مسجد ہے اگرچہ کمال اتا ترک جس پر اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہوں اس نے اس مسجد کو مقفل کر دیا تھا اور ایک عجائب گر میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا لیکن اب دوبارہ سے بیداری کی لہر اٹھ رہی ہے اور حال ہی میں چند مہینوں پہلے کی بات ہے کہ یہ مسجد آیا صوفیا دوبارہ سے کھولی گئی اور تقریباً دو ملین مسلمانوں نے اور سیاحوں نے اس مسجد کو دیکھا اور وہاں جمعے کی نماز پڑھی گئی اللہ تعالی ہمیں دوبارہ سے اسلامی نشت کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی دوبارہ سے خلافت کو بحال کرنے کی ایک عظیم کوشش جو ہر اعتبار سے جاری ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ملا دے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی نے مذہبی آزادی دیتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ کسی کے دینی معاملات میں کوئی بھی مداخلت نہیں کی جائے گی ہاں جزیہ دے کر جو بھی یہاں رہنا چاہے رہ سکتا ہے ان کی اس عادلانہ سیاست کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مسیحی وہاں سے بھاگ گئے تھے چاہے قسطنطین کے ظلم کی وجہ سے ہو یا جنگوں کی شدت کی وجہ سے ہو وہ دوبارہ واپس آ گئے اور دوبارہ سے یہ شہر آباد ہوا بلکہ یہاں اسلام آباد ہوا سلطان محمد فاتحم اللہ تعالی و عظیم انسان ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم بشارت کے حقدار تہرے ان کی فوج اور ان کے مجاہدین وہ عظیم مجاہدین ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی گئی اس خوشخبری کے حقدار ٹھہرے آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی ان کی برکتوں سے محروم نہ فرمائے ان مجاہدین پر سلام ہو جنہوں نے سو فیصد ایمان کی قوت کے ذریعے ایسے عظیم عظیم کارنامے کر دکھائے کہ آج تک دنیا حیران ہے اللہ تعالی ہمیں بھی مضبوط ایمان یقین محکم اور سو فیصد عمرہ کی اطاعت نصیب فرمائے